تم فرماؤ کون جو تمہیں روزی دیتا ہے اسمانو ہے اور زمیں سے تم خود ہی فرماؤ اللہ اور بے شک ہم آ تم آ تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں